الحمد اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام سامعین بلاد الفارم سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے یہ نمبر دو سو اور اس وقت دعوت شریف کے اندر جو تسبیحات ہے پانچ اور نمازوں کے بعد پڑھی جانے والے تجبیحات تھی وہ کل سے ختم ہوا اور الحمدللہ جو ہے آج سے روزانہ جو ہے پڑھی جانے والی تجبیہات میں سے ان تجبیہات کے بارے میں ہیں جو روزانہ ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہے ہر روز ایک ہزار مرتبہ تو آج جو ہے آج کی تجبیہ سے یہ تجبیہات جو ایک ہفتے میں ہر روز پڑھی جاتی ہے کہ ہزار مرتبہ ان تجبیہات کی مختصر تو بھی ہوں گے تو جو کے والے سے درس نمبر 10۔ ہاں جی؟ تو مجموعی طور پر دو سو چھ ابلک دس یہ جو ہے آج کے دس کے نمبر ہیں اور آج کے دس ہے یومیہ وظائفہ تجبیہات جو کہ ایک ہزار پڑی جاتی ہے ان تجبیہات کے بارے میں اس کے بعد پھر روزانہ سو سو کی دو تصبی روزانہ پڑھی جانے والے اور بھی ہے ان تجبیہات کا بھی ذکر ان شاء کریں گے تو ان روزانہ پڑھی جانے والی تجبیہات جو ہزار تجبیہات جو ہم پڑھے جاتے ہیں ان تجبیہات کے یہ شروع ہونے سے پہلے دعوت شریف میں ایک عبارت ہے برغان دین فرماتے ہیں اولیاء عامر کا بھی نے یہ عبارت اور ہمارے باقی جنہوں نے بھی بلغان کی ان تجبیہات کو ذکر کرنے سے پہلے یہ عبارت ذکر فرمایا ہے کہ اولیاء کرام اور برغان دین یومیہ وظائف ہاں جی ورد زبان رکھا کرتے تھے وہ اپنی زبان کو جو ہے نا خالی نہیں رکھتے تھے اللہ کی یاد سے حالی نہیں رکھتے تھے چنانچہ اللہ قرآن میں بھی اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کو کثرت یاد کرو ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ہے لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی تعداد نہیں ہے جتنا زیادہ انسان کر سکے اتنا ہے اس کے لیے بہتر ہے اللہ نے اپنے مومن بندوں کے افسانہ بیان کیا وہ چلتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ہاں جی تو یقیناً جو ہے یہ اولیاء کرام کے ہاں جی ان کی حسرت ہے محمد عالم محمد نے ہمیں دیوی انبیاء علیہ السلام کی تعلومات ہیں قرآن تعلقات ہیں کہ مومن ہمشاہ اللہ کی یاد میں رہیں تو یہاں بھی لکھا ہے اولیاء کرام اور بزرگ اندین یومیہ وظائف ورد زبان رکھا کرتے تھے یہ دعوت کے عبارت ہے اور انہوں نے اس روایت کو قائم رکھا تو ان وظائف کی برکت سے یہ جو ان وظائف کی جو فضیلت ہے فیض سے فرماتے ہیں ان وظائف کی برکت ہے بزرگاندین نے اللہ تعالیٰ سے جو چاہا اور جو مانگا ملا ہے مثلا یہ شاہ جو شاہ یومیہ وظائف ایک ہزار ہے مثلاً ایک ہزار کی تذویح ہے میں ابھی ہفتے کو ایک ہزار پڑھ رہے ہیں یاقیوں یا اس طرح ہر تذویح کو پڑھنے کے بعد ہاں آپ اللہ اللہ کے حضور میں اپنی جو بھی حاجتیں جو بھی ہیں جو بھی مشکلات ہیں آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے گا اور آپ کی روحانی جو بھی مشکلات ہیں ان کو بھی آسان فرمائے گا اور آپ کو جو ہے ایک کلب مطمئن ہاں ایک مطمئن دل آپ کو عطا کر رہا کیونکہ اللہ نے قرآن فرمائی فرمایا اللہ بذکر اللّہ تدمین القلوب یہ لوگوں انسانی اللہ کو یاد کرنے سے ہی انسان کا دل جو ہے مطمئن ہوتا ہے آج کل لوگ جو ہے ڈپریشن کا ہمیشہ شکار ہے اور ہمیشہ ڈاکٹر سے جو ہے سکون کی دوائیاں لیتے ہیں لیکن قرآن فرماتے سکون کی جو سکون کی جو دوا ہے جو اللہ کا نسخہ ہے قرآن نسخہ ہے وہ وہ تو اللہ کو یاد کرنا ہے ذکر رف ہے تلاوت ہے قرآن پاپ بھی ذکر ہی میں شامل ہے نماز بھی ذکر ہی میں شامل ہے ذکر اکبر ہے نماز کو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے نماز کی صورت میں ہاں جی اللہ کو جو ہے اس کی ذکر فکر کی صورت میں اللہ کو یاد کرنا جو ہے یہ دلوں کو سکون پہنچاتی ہے تو دعوت کسی عبادت کے ذیل میں تھوڑی سی توجیہ ہے دعوت شریف کی یہ عبادت تمام خلمی نصوں میں بھی و یومیہ وظائف کے شروع میں لکھا ہوا ہے تو یہ عبارت ہمیں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر کبھی سیدانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وظائف ہمیں پڑھنے کو دیے ہیں کہ جن سے آپ نے فیض حاصل کر لیا تھا اور یہ تصبیہات آزمودہ اور فیض یاب شدہ نورانی تجبیہات ہیں اس پاک مسلک سے تعلق رہنے والے مومنین کے لیے حضرت امیر کبھی سج الحمدان رحمتہ اللہ علیہ ہے ان آزمودہ تصبیہات کے ہوتے ہوئے کسی غیر مستند اور جالی پیروں اور نام نہاد مرشدوں سے تصبیح اور وظائف لے کر جو ہے ہاں جی اور ان کے مریض بن کر اپنی دنیا و آخرت دونوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰ کی پاک و طیب مشرف سے و وظائف لے کر دنیا و آخرات دونوں میں سعادت مند ہو جائیں اور وظائف حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰ ہی کے کتاب سے لے کر پڑھیں تاکہ دونوں جہان میں آپ سعادت مند ہو سکے اور آپ کے لئے ایرد وظائف کے پڑھتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو ہاں جی کوئی جنات کا تسلط نہ ہو جائے شائقین کا تسلط نہ ہو جائے اور غیر مرئی مخلوقات نظر آ کے آپ کو کوئی پریشانی ایجاد نہ کرے ہاں جی تو کیونکہ جو ہے آج کل حقیقی جو معشت ہے جو سچ مچ بندے کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں وہ تو وقالی علماء ہوں جیسے قرآنِ نے, نے فرمائے وقالی علمِ واد شکول ہے لیکن جالی دو نمبری لوگ تو بہت زیادہ ہیں ہاں آخر نرواشی دنیا میں جو ہے ہم اس بلا میں ہر دور میں مبتلا ہوتے آئے اور آج کل بھی ہم مبتلا ہیں آنکھیں کھول کے رہنے والوں کو پتہ چلتا ہے جو لوگ جو ہے خود کو بہت بڑا ہاں جی مربی سمجھتے تھے ہاں جی بہت بڑا اللہ تک پہنچا ہوا سمجھتے تھے آج اس کی مردین آپس میں دست و گھروان ہے جو ترقی اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہوئے لوگ آج ایک دوسرے کو ہاں جی کافر زندگی ملحد کہہ رہے ہیں وہ مردین آپس میں ایک دوسرے پر کتنے الزامات کریں اَسی اَسی صفات پر مشتمل جو ہے تحریر آج جو ہے نیٹ پر آئے ہوئے ہیں بازار میں آئے ہوئے ہیں تحریر میں آئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تقاریر آئے ہوئے ہیں ہاں جی کوئی آپ کے جو ہے جانشین کے دعوے دار ہیں کوئی آپ کے اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں اور آپ کے جو ہے تمام رومضات کے دعودار ہیں لیکن ان دعوے داروں کا آپس میں خود دست وغیرہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے وہ مرشد تھا ہی نہیں وہ مرشد تھا ہی نہیں انہوں نے اپنے ملزین کو دل کو پاک کیا ہی نہیں تھا ان کے دلوں کو دنیا حب دنیا سے پاک کیا تھا نہ ان کے اللہ کی وہ کما کو معرفت دیا تھا جی چیزوں سے خالی تھا تو آج دس وغیروا ہے ورنہ ان کے دل کو صاف کیا ہو جن کو دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا گیا ہو جن کے دل عشق الہی سے مناور ہو آج وہ دنیا کی لڑ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان کے جھگڑا سارا پیسوں پر ہے ہاں جی وہی اتنے پیسے تم نے لے لیا اتنے پیسے تم نے قبضہ کر لیا پیسوں کی قبضے کے قبضے کا جھگڑا ہے تو سر میں آتا ہے ان کے دل میں دنیا کی محبت ویسے کہ ویسے پڑھی ہوئی تھی بلکہ زیادہ اور بڑھ گیا تھا دنیا کے لالش اور اضافہ ہو گیا تھا تو ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہمیں شریف اور شریف عظائن الامی امیر قبی علیہ السلام نے جو تجبیہات دیا ہے وہ اس کو پڑھیں کیونکہ آپ کا مشرف پاک مشرف ہر قسم کے غیل و غش سے پاک ہیں آپ کے اور ہاں جی دعوت شریک تصبیہات جس کسی نے بھی پڑھا ہے ان کے لیے ابھی تک جو ہے کوئی مشکلات پیش نہیں ہیں لیکن اللہ سے قریب ضرور ہوا ہے تو زینگ رمی میرے سب سے تمام اس پاک محلک سے تعلق رہنے والے مومن ممنات سے آجان درخواست ہے اگر کسی کو ذکر کا شوق ہے تو بہت اچھا شوق ہے نیک شوق ہے نیک تونا ہے تو وہ اب مستند حسی سے لے لیں اور دنیا کے لے جا ذکر اذکار امیر کبیر علیہ رحمٰن نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے انہیں کو ہاں ورد و غذائف رکھیں انہیں تجزیہات کو پڑھا کریں تاکہ آپ جو ہے دنیا آخرت دونوں میں سعادت مند ہو جائیں نہ کہ آپ کی دنیا بھی ہاتھ سے چلے جائیں اور آخرت بھی ہاتھ سے چلے جائیں اور نورباشی دنیا میں گروہ در گروہ ایجاد کر کے الگ الگ مسجدیں بنا کے ہاں جی ایک دوسرے پر جو ہے اشار شال کیا نورباشی قوم کو جس بت بختی کی منزل پر پہنچایا ہے. ہاں اس سال سے تو ماہ مبارک رمضان میں بھی ہاں جی ہزاروں آدمی کو جمعہ سے معروم کر دیا اور مائع مبع میدان میں بھی انہی مری نے اسپاق محضت کے جو ہے عمر رسیدہ بزرگ ساٹھ ستر سالہ بزرگوں کے ہاں جی مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر سر پھوڑ دیا ہیں تو جو کیا جن کا دل صاف ہو گیا وہ ایسا غلط کام کرتے ہیں زیادہ جن کو نورانیت بادشاہ ہے ذکر فکر اعتکاب سے وہ ایسا غلط کام کرتے ہیں وہ تو معاشرے کے صاف ترین لوگ ہوتے ہیں وہ تو معاشرے کے پاک ترین لوگ ہوتے ہیں وہ تو صابر ترین لوگوں کو تربیت کرتے ہیں اگر صحیح لوگ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ساویر سب سے زیادہ خوش اخلاق باوقار بائیمان لوگ دنیا سے نفرت کرنے والے لوگ دنیا سے لاتر لوگ انہی لوگوں کو ہونا چاہتا لیکن آج ہمیں نظر آ دنیا کے عشق میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ غرق ہیں دنیا ہی پر ان کی جھگڑا ہیں اور جو ہے اس موقع وہ راہ رمضان کا احترام رکھ رہا ہے نہ وہ مقدس مساجد کا احترام رکھ رہا ہے تو یہ کون سی جی طریقات ہیں جن میں سوائے فرنے کے جھگڑے کے ہاں جی بہت انات دنیا پرستی کے کچھ بھی نہیں ہیں ہاں جی کیونکہ پاک انہی چیزوں سے پاک کرنا ہے احتکاف کی ذریعے سے ذکر کی ذریعہ سے ترقی کی ذریعہ سے انہی کال گندگیوں سے انسان کو پاک کرنا ہے لیکن ان کو جب روز و روز پروان ملتا ہے پروان چڑھتا ہے تو اس کو ترقی نہیں کہا جاتا ہے زینگر ہم اپنی شرع ذمہ داری لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو ہم اپنی جو کہ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے اس کی روشنی میں شریعت سے نوازا ہے باقی جو ہے ہماری باتوں پر عمل کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کی اپنی مرضی تو آج جو ہے ہمارے درج ہے تجزیہات اسے روزانہ ہزار دفعہ پڑھنے والی تجزیہات میں سے جو ہے آج ہفتے کے دن امیر کبی صحانے نے فرمایا ہے ہاں ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ویرد کریں امیر کبی نے ہفتے کے دن کے جو وجفہ دے آپ ہاں فرماتے ہیں ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو ہفتے دن یا حیو یا قیوم تو حیون کے معنی کیا حیاحیا سے حیات سے زندہ رہنا حیون جمع احیا زندہ زندہ دل باقی مستعد و متحرک تازہ یہ ساری معنی لغتِ قامس جدید میں کیا یہاں جو ہے ہیون ایسی پاک ہستی کو بولا جاتا ہے قیون یا یا جو بزات ہنج حیات سے متصف ہے بذات جو ہے وہ حیات سے متصف ہے اور بذات زندہ ہے اور کائنات کی ہر شے کو اسی ذات نے زندگی دیا ہے لیکن اسے کسی نے زندگی نہیں دیا جنگی مین بولے بزاد زندہ مطلب یہ یعنی وہ اللہ خود زندہ ہیں وہ شبت حیات سے متصف ہے لیکن اس کو کسی نے حیات عطا نہیں کیا اللہ کے غیر پوری کائنات کو اللہ نے زندگی دیا ہے انسان ہو جنات تو فرشتے ہو سب کو اور تمام چرن پرن ان پر مولوقات سب کو اللہ نے حیات دیا ہے اللہ نے زندگی دیا لیکن اللہ کو کسی نے زندگی نہیں دیا ہے بلکہ اس کی حیات ذاتی ہے وہ بھی زندہ ہے کیونکہ کائنات میں ایک ایسی ذات کو ہونا ضروری ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ورنہ کائنات کا وجود میں آنا جو ہے ناممکن ہے ہاں اسی ابھی ایک اعتقادی ہوں جو میں نے آپ کو اصل اعتقادیہ میں سمجھایا تھا ہاں جی انڈا پہلے پیدا ہوا ہے یا جو ہے مور پہلے پیدا ہوا ہے مورگے پیدا ہوا ہے یہ سوال اٹھایا تھا تو وہاں بھی ہم نے اس بات کو توجہ دے دیا جو بھی پہلے پیدا ہو لیں گے اشغال ہوتی ہے لہٰذا وہاں ہمیں یہ ماننا پڑے کہ شیز ذات نے ان دونوں میں سے ایک کو پہلے خلق فرمایا پھر اس میں زندگی کا سسٹم ڈالا پھر یہ چل پڑتا ہے کائنات کی ہر شے لہذا یہ صاب حیات ذات ایسی ذات جس کو زندگی اس کے اپنے ذاتی ہے کسی نے اس کو زندگی عطا نہیں کیا جس طرح اللہ کے علم قدرت باقی تمام صفات اس کی ذاتی ہے اس کی حیات بھی اس کے اپنے ذاتی ہے اور کائنات کی ہر شے کو اسی ذات نے زندگی دیا ہے لیکن اسے کسی نے زندگی نہیں دیا کائنات جو ہے ممکن وجود تھے اس کو انہیں بعد میں وجود دیا اللہ تعالی نے اور اسے وجود دینے والے کی ضرورت تھی جب ایک چیز ممکن وجود دینے ایک وقت نہیں تھا تو ایک بار نہیں تھا تو اس کو کس نے وجود دے دیا وجود دینے والے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا لیکن اللہ تعالیٰ واجب وجود ہے اور اس کاغذات کی حیات ذاتی ہے ہاں جی اس کو وہ وزات زندہ ہیں اس کو کسی نے زندگی نہیں دیا ہے ہاں جی اور وہ غذات ہائی ہے بس کائنات کی ہر شے کو ہر یہاں کمن کائنات کے ہر شے کو ہر لمحہ اللہ کی طرف سے حیات ملتا رہتا ہے اور اللہ ہر شے سے بے نیاس ہے اس سے قرب اللہ شریف میں اللہ و سمت ہیں اس کا یہی معنی ہے اللہ ہر شے سے بے نیاس ہے یہ کائنات کا ہر شے اپنی حیات میں اپنے بقا میں اپنی زندگی کی بقا میں اللہ کا محتاج ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے یو و اللہ خر فرماتا ہے وہ اللہ زندگی دیتا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو موت دیتا ہے لیکن وہ خود و وہ صابح حیات ہے ہاں جی اللہ یومت اس کے لیے موت کا تصور نہیں وازل سے ہیں اور ابد تک رہے گا یہ یاہی کی معنی یاقیوم القایوم کا معنی یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق ہاں نشو نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی قیم ہے قیوم کا یہ معنی ہے وہ چیز جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق ہر چیز کو خلق کرنے والا نشو نما دینے والا اس کو اپنی منزل تک پہنچانے والا اور بقا کی تدبیر فرمانا ہر چیز کو پھر جب تک باقی رہنا ہے اس کی بقا کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے یہ ترجمہ جو القیوم کا تفسیر ضیاء القرآن میں اس اس, اس آیت القرشی کے ذیل میں فرمایا اور قیوم و قیام کے معنی جو ہے نگران ذمہ دار یہ معنی کے لغت تو ترجمہ یہ بنے گا یوں یا قیوم یعنی اے صاحب حیات و زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہستی ہاں جی ہمیشہ قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو قیوام بچنے والا اس کائنات کی ہر شے کا بقا و استمرار و اس اسم مقدس القیوم کی برکت سے ہے یعنی اس کائنات کے ہر شے کا بقا و دوام و استمرال اس میں تسل کے ساتھ باقی رہنا اس اس سے مقدس القیوم کے برکت سے کائنات تسلسل کے کتنی لاکھوں سال سے ہے تو تسلسل کے اس کو کس چیز نے باقاع رکھا ہے ہیں؟, ہیں اللہ کے اس میں القایوم کی برکت سے کائنات کے ہر شے کو تسلسل کے ساتھ بقا اور دواؤں مل رہا ہوتا ہے لہذا یہ دو اسم جو اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماع الحسنہ میں سے ہیں لہذا جو ہے بند مومن کو چاہے کہ ان مقدس وظائف کا ورد کرتے ہوئے ان معنی ان کے معنی کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے دل کو زندہ رہنے کی دعا کریں یا حایو یعنی اے, اے صاحب حیات یعنی اللہ میں زندگی تو ویسے دے دیا لیکن ہمارے دل بھی زندہ ہمارے ضمیر بھی زندہ ہو کیونکہ دنیا کی ساری مشکلات دل اور ضمیر کے مردہ ہونے سے ہوتی ہاں جی رہیں اور اللہ سے دل کو زندہ رہنے کی دعا کریں تاکہ آپ ایک زندہ دل انسان بن جائے اور آپ مضبوط ارادے کے مالک بن جائیں ہاں جی چونکہ اس تصویر سے ضمیر زندہ اور ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے لہذا جن حضرات کے ارادے اور دل کمزور ہیں وہ اس تصویر کو جو کرتے رہیں اور ہزار مرتبہ ہر ہفتے کو برا کریں تو اللہ اس کا دل اور ارادہ دونوں مضبوط کر دے گا اور یہ تجویز جو ہے یہ تجویز جو ہے آپ ایک ہی نشست میں اگر ایک ہزار مرتبہ قبر رخ ہو کے پڑھیں زیادہ فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ کا ایسا ٹیم ہے تو دن میں ڈیوائڈ کر کے ہر ٹیم پہ دو دو ہزار پڑھ کے بھی برا کر سکتے ہیں جیسے آپ کو وقت میسر ہو اللہ ہم سب کو ان مقدس تجویحات کو پڑھتے رہنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیکہ